والسلام عليك يا نبی اللہ علی نت کا بیان فجر و مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں اور جمعہ و عیدین و تراویح اور وطر رمضان کی سب رکاعتوں میں امام پر چہر واجب ہے بولند آواز سے قرآ کرنا واجب اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری چوتھی یا ظہر اثر کی تمام رکاعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے آہستہ اور زور سے پڑھنے کی تعریف کیا ہے جہر کے یہ مانا ہے بلند آواز سے پڑھنے کے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ جو سفے اول میں ہیں وہ سن سکیں یہ ہے جہر یہ ادنا درجہ ہے یعنی کم سے کم درجہ اور آلہ کی کوئی حد مقرر نہیں اور آہستہ یہ کہ خود آواز کو سن لے اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے اس طرح پڑھنا کہ فقط دو ایک آدمی جو اس کے قریب ہیں سن سکیں یہ جہر نہیں ہے یہ بھی آہستہ ہے جہر کی تعریف کیا ہے کہ وہ جو صفحے اول میں ہیں وہ اس کی آواز سن لے جو قریب قریب ایک تو اسلائی پائی ہے وہ سن رہے ہیں تو یہ جہر نہیں ہے یہ آہستہ ہے ہاں صفح اول میں جو موجود ہیں وہ سن رہے ہیں تو پھر یہ جہر کی تعریف میں آ جائے گا کوئی اسلائم آہستہ پڑھ رہا تھا اپنی تنہ نماز پڑھ رہا تھا دوسرا شخص آ کر شامل ہو گیا اس کے ساتھ اب مثلاً یہ مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا تو مغرب کی نماز میں امام پر جہر واجب ہے لیکن چونکہ جب اس نے نماز شروع کی تو تنہا تھا اب کوئی آ کر ملا ہے اس کے ساتھ تو اب جو ملا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ امام جتنا پڑھ چکا پڑھ چکا اب بقیہ نماز جہر سے پڑھے اور جو پڑھ چکا اس کا اعادہ یعنی اس کو دوبارہ لوٹانے کی حاجت نہیں اکیلے نماز شروع کی تھی ایک رکعت مثلا پڑ چکا ہے دوسری رکعت میں کوئی مقتدی آکر شامل ہوا تو اب دوسری رکعت میں امام بلند آواز سے قراد کرے گا جہر سے کرے گا پہلی رکعت جو اس نے پڑھی اس کو لوٹانے کی حاجت نہیں کیونکہ پہلی رکعت میں یہ علیحدہ تھا اور امام نہیں تھا اس وقت جب امام نہیں تھا تو جہر بھی اس پر واجب نہ تھی دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب اور رات کے نوافل میں اختیار ہے اگر تنہا پڑھے تو چاہے آہستہ پڑھے چاہے زور سے پڑھے اختیار ہے اور جماعت سے اگر رات کے نوافل پڑھے رات کے نوافل میں یہ ساری نمازیں آ جاتی ہیں عشاء کی سنتیں قبلیہ بعد کے نوافل مغرب کی سنتیں اور نوافل تعجد سب آ جاتی ہیں سلاد الطبہ جو اگر رات کو پڑھے تو یا سلاد و تصویر اگر رات کو پڑھیں تو یہ ساری نمازیں اگر جماعت سے پڑھی جا رہی ہیں تو ان میں جہر بھی واجب ہو جائے گا اکیلے پڑھ رہا ہے تو مرضی ہے اس کی آہستہ پڑھے یا زور سے پڑھے جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے جہر سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے افضل جہر ہے جبکہ ادا پڑھے یعنی وہ نماز جو وقتی نماز ہے وہ پڑھ رہا ہے ایشا کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھا قزا نہیں پڑھا تو اس کے لیے افضل یہ کہ وہ جہر سے پڑھے اور اگر کزا پڑھ رہا ہے تو پھر آہستہ پڑھنا واجب ہے منفرد کے لیے یہ سورت ملانا بھول گیا رکو میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی اس کے بعد صورت نہیں ملائی تھی یہ بھول گیا رکو میں چلا گیا اس کو رکو میں یاد آیا تو یاد کرے لوٹ آئے اور صورت میں پھر دوبارہ رکو کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے اگر دوبارہ رکو اس نے نہ کیا تو نماز نہ ہوگی رکو چونکہ نماز میں فرض ہے فرض کی پہلی رکعتوں میں فاتحہ بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں پہلی دو رکعتوں تو میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو آخری دو رکعتوں میں اس کی قضا نہیں کرے گا اور رقو سے بیشتر اگر اس کو یاد آ گیا یعنی رکو کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو فاتحہ پڑھ کر پھر صورت پڑھے یوں ہی اگر رقو میں یاد آ گیا دوبارہ قیام کی طرف چلا جائے اور فاتحہ و سورت پڑھے پھر رکو کرے اگر دوبارہ رکو نہیں کرے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی اس کو پھر سمجھ لیجئے فرض کی پہلی دو رکاوتوں میں سور فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور دو رکاوت اس نے اجتنا پڑھ لیے واجب اس کا چھوڑ گیا اب وہ یہ سوچے کہ یار پہلی دو رکعتوں میں نے نہیں پڑھا تو ایسا کہ ہوں آخری دو رکعتوں میں پڑھ لیتا ہوں قضا کر لیتا ہوں تو یہاں اس معاملے میں اس کی قضا نہیں ہے آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اس کو پڑھنے کی ان معنی پر حاجت نہیں سورہ فاتح اپنی جگہ وہ سنت ہے وہ رہے گی لیکن قضا کی نیت سے پڑھنے کی اس کو حاجت نہیں ہے اور اگر رکو سے پیشتر یعنی رکو میں جانے سے پہلے پہلی رکاتے یا دوسری رکاطے اور وہ رکو میں جانے سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں ہے صرف سورت پڑھی ہے تو اب کیا کرے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا پھر اس کے بعد سورت پڑھے گا رکو میں جانے سے اگر پہلے پہلے اس کو یاد آ تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھے یوں ہی اگر رکو میں یاد آ تو جب بھی یہ یوکم ہے کہ لوٹ ہے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر پھر رکو کرے اگر رکو نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوتی اور اگر رکو کر لیتا ہے تو بہرال سجدہ صاحب تو اس کو ہر صورت میں کرنا ہی پڑے گا ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر جس پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں وہ مکلف کہلاتا ہے فرض عین ہے اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ اور دو ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثل تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا یہ واجب عین ہے بقدر ضرورت مسائل فقہ کا جاننا فرض عین ہے یعنی ضروریات دین کے جو بھی علوم ہیں فرض علوم دن کو کہتے ان کا سیکھنا ہر مسلمان مکلف پر فرض ہے جس کے ساتھ جو جو معاملات آتے جاتے ہیں اس کا اس چیز کو سیکھنا فرض ہوتا چلا جائے گا اور حاجت سے زائد سیکھنا جتنا سیکھ چکا اب اس سے مزید سیکھ رہا ہے زیادہ سیکھ رہا ہے حاجت سے زائد سیکھنا حفظ جمی قرآن سے افضل پورے قرآن پاک کو حفظ کر لینے سے شریعت کے مسائل سیکھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے گویا کہ عالم دین واقعی عالم دین ہو وہ حافظ قرآن سے افضل ہے اگر صرف اس کو قرآن حفظے تو سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو تو صرف واجبات پر اختصار کرے یعنی صرف واجب ادا کرے جماعت نہ چلی جائے گی و تعاوذ یہ بھی جو بھی سنت ہے نماز کی پڑھ چکے پیچھے ان کو چھوڑ دیں رکو وجود میں ایک ایک بار تسبیح کریں تو صرف واجبات ادا کریں تاکہ اس کی جماعت فوت نہ ہو جائے آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا بڑی بات مد ادا ہی نہیں ہوتا مت ادا ہونا تو بڑی بات ہے یا نمونہ کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا یہ اس زمانے کی بات ہے اب تو یامونہ اور تالمونہ کا بھی پتہ نہیں چلتا نہ تسیح حروف ہوتی ہے یعنی حروف کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں بالکل پورے کے پورے الفاظ پوری کی پوری آیت پیچھے سننے والوں کو تو کوئی ہوش ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ صاحب نے بڑی جلدی فارغ کر دیا پندرہ منٹ میں پورا قرآن سنا دیا ماشاء اللہ سبحان اللہ جی کیا بات ہے باقاعدہ وہ مقابلے ہوتے ہیں گویا سمجھ ہیں نام رکھے جاتے کہ یہ ایف سکسٹین ہے یہ تیز گام ہے تیز یہ ہے وہ ہے جس کی جتنی زیادہ اسپیڈ ہوگی اس کو اتنا زیادہ نام رکھا جائے گا جلدی جلدی میں لفظ کھا جاتے ہیں اور تفاخر ہوتا ہے فخر کرتے فن اس قدر جلد پڑتا ہے حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام, حرام حرام حرام سخت حرام قرآن ایسے نازل نہیں ہوتا جیسے یہ لوگ پڑھتے قرآن مجید کو درمیان سے چھوڑ کر پڑھنا نماز کے اندر کی بات ہے یہ کہ پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی ٹھیک ہے اور دوسری میں ایک چھوٹی صورت درمیان سے چھوڑ دی تو ایسا کرنا کیا ہے مکرو ہے اور اگر درمیان میں جو صورت چھوڑی ہے وہ بڑی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر درمیان کی صورت بڑی ہے کہ اس کو پڑھے تو دوسری کی قرآب پہلی سے طویل ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے اب جیسے مثال وط تین کے بعد انا انزلنا پڑھنا پڑنا بد کے بعد سورہ خراب اس میں ربی کر لیتی ہے یہ سورت بد تین کے مقابلے میں کیا ہے بڑی ہے تو اس کو اگر چھوڑ کر پہلی رکت میں کیا پڑی ہے بد دوسری رکت میں کیا پڑھا ہے انا انزلنا کوئی حرج نہیں اور اذا جا اذا جا نصر اللہ والفتح اس کے بعد کون سی صورت ہے تبت ادا اور تبت ادا کے بعد کون سی صورت ہے قلو اللہ تو اب درمیان میں کتنی سورت چھوڑی اس نے ایک تو یہ سورت چونکہ چھوٹی سورت ہے ازا جا کے تقریباً برابر برابر ہے تو ازا جا پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں کلو اللہ حت پڑھ رہا ہے تو اس درمیان میں جو طبیعت ازا والی سورت چھوڑی ہے اس کا چھوڑنا کیا ہے مکرو ہے لہذا ازا جا کے بعد اگر پہلی رکعت میں ازا جا والی سورت پڑھے تو دوسری رکعت میں تبت ادا پڑھے قرآن مجید کو الٹا پڑھنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت پڑھے یہ مکرو تحریمی ہے پہلی رکعت میں اس نے پڑھی قلح و هو اللہ هو اب دوسری رکعت میں اس نے پڑھ لی کون سی صورت تبت ادا یا اس سے اوپر والی اذا جا پڑھ لی نہ آتا پڑھ لی کوئی سی بھی پہلے والی صورت پڑھ لی تو یہ الٹا قرآن پڑھنا کیا ہے مکرو تحریمی ہے مثلا پہلی رفت میں خلیائی الکافرن پڑھی اور دوسرے میں کون سی صورت پڑھ دی ترا کا افیہ تو یہ اللہ طرح کےفا تو پہلے خلیہ الکافرن اس کے بعد میں ترتیب کے اعتبار سے تو ایسا کرنا ناجائز گناہ ہے اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو قرآن الٹ کر پڑتا ہے الٹا قرآن پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ تبارہ کا بطالہ اس کا دل الٹ دے اتنی سخت وحی دل الٹا ہو گیا تو پھر تو اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے یہ اس صورت میں کہ جب جان بوجھ کر ایسا کرے اور اگر بھول کر ایسا ہو تو گناہ نہیں ہے اور سجدہ صاحب دونوں صورتوں میں نہیں ہے خواہ جانتے بوجھتے کرے خواہ بھول کر کرے سجدہ صاحب دونوں صورتوں میں نہیں ہے ہاں جانتے بوجھتے کرے گا توبہ تو بہار تو اس کو کرنی ہوگی نماز پڑھ کر توبہ کرے اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں تو ترتیب بلٹی ہوتی ہے پہلے سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد سورہ ناس پھر سورہ فلق پھر سورہ اخلاص یہ ترتیب تو الٹی آ گئی تو یہ بچوں کی آسانی کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے ایسا کرنے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے بچوں کی آسانی کے لیے پارا اماں خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھانا یہ جائز ہے اس میں آسانی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے ہی بچہ یاد کر لے گا تو پھر بڑی بڑی صورتوں کی طرف پڑھنے میں اس کو یاد کرنے میں اس کو آسانی ہو جائے گی بھول کا دوسری لکات میں اوپر کی صورت شروع کر دی اب اس نے پہلی لکات میں کون سی صورت پڑھی تھی کل یا دوسری لکات میں کون سی شروع کر دی الم ترا اب اس کے منہ سے نکل گیا الم پھر یاد آ رہا ہے یہ تو اوپر والی صورت ہے چلو آگے والی پڑھنا اب ایسا کرنے کی عادت نہیں ہے جو شروع کر چکا اسی کو پورا کرے بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی یا ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ ہو گیا پھر یاد آیا تو جو شروع کر چکا ہے اسی کو پورا کرے اگرچہ ابھی ایک ہی حرف اس کے منہ سے نکلا ہو مثلا پہلی میں کھلیا یہ ہلکا پھر ان پڑی تو دوسری میں علم طرح یا تبت یدا شروع کر دی اب یاد آنے پر اسی کو پورا کرے دوسری صورت کی طرف جانے کی اس کو حاجت نہیں ہے اجازت آپ پڑھنے کی اس کو اجازت جو اس کے بعد والی صورت ہے وہ اجازت نہیں جو شروع کر چکا اسی کو پڑھے اور یہ بھولے سے ہوا ہے گناگار بھی نہیں ہوا ہے سلو الحبیب میٹے میٹے اسلام بھائی ہو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش انشا اللہ جی. جس کو بھی سوال کرنا یہ مائک لے لے مدینہ یہ مسئلہ نمبر پانچ میں جو لکھا ہے کہ اگر کوئی بعد میں آ کر شامل ہو گیا وہ پہلے تنہا نماز پڑھ رہا جی جی. اس کی کیا صورت ہے کہ وہ بھی جماعت میں شریک ہوگا یا آگے والا سمجھے گا کہ یہ جماعت میں مل رہا ہے میرے ساتھ کوئی ایسا اشارہ کر دے گا اس کو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو لکھا ہے کہ رات کے نوافل عشاء کے بعد کی سنتیں تو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد کی سنتیں کوئی جماعت سے کیسے پڑے گا پڑھ سکتا ہے یہ یہ تو تو میں میں ہے کو کو سے نفل بھی اور سب سب جب کا کا بیان بیان نماز کی شمار مطلب کیا ہوتا ہے, کا ایک مطلب ہوتا ہے فرض پر زیادتی یعنی جو کو کوئی سنت اب جیسے اثر سے پہلے چار سنت ہیں عشاء سے پہلے کی چار ہیں کہ چار سنت ہے ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ چار سنت ہے غیر موقع کہتے ہیں فقا کہ نوافل ہیں نوافل میں شمار کرتے ہیں موقع دا بھی نوافل میں شمار ہوتی ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کی تاکید ہوتی ہے اس کی عادت یعنی چھوڑنے والے اگر اس کی عادت بنانے کے چھوڑ پا ہی دیتا ہے تو گناہ گار ہو گئی انشاءاللہ کسی موقع پر فرض واجب سنت سنت موقع دا، سنت غیر موقع مستحب حرام مکر و تحریمی ابھی جیسے اصطلاحی واجب عین اس طرح کی انشاءاللہ تعریفات کسی موقع پر انشاءاللہ اللہ آپ کو لکھوا دی جائیں گے۔ دینا یہ ہم تراوی کی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں دو رکعت میں ہم نے مثال کے طور پر ایک آیا پہلی اور دوسری پڑھی دوسری دو رکعت میں مطلب اس سے پہلے والے نے ولٹ پڑیا. تو اس طرح مطلب ترتیب ہر دو رکعت کے بعد الٹ کرتے گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اور دوسرا یہ کہ ایک ہی رکعات، ہر رکعت میں ایک ہی سور پڑھنا مطلب اس کا کیا ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا اگر کسی عزر کے سبب ہے نے اس کو اور کوئی سورت یاد ہی نہیں ہے تو تو صحیح ہے لیکن جس کو دوسری صورت یاد ہے اس کے باوجود ایک ہی صورت پڑھ رہا تو اس کے لئے ہے مکرو ہے رہا یہ کہ کہافی کی نماز میں دو رکعتیں پڑھ چکا مثلا ترابی کی پہلی دو رکتوں میں اس نے پڑھی پڑھی اور دوسری میں پڑھی کیا پڑھ لی اب ترابی کی دوسری دو رکتوں کی نیت باندھی اور اس میں اس نے پیچھے سے شروع کر دیا وضاخت اور واحد اللہ کو لے پڑھا اس میں کوئی حرک نہیں ہے کیونکہ وہ نماز تبدیل ہو گئی ایک شفا ہو گیا پورا کا پورا دو رکعت کو کہتے ہیں ایک شفا مدینہ مسئلہ نمبر بارہ فرض کی پہلی میں جو رکاوتوں کے متعلق لکھا ہوا ہے اگر شروع سورت سے شروع سے کر دیا ابھی ایک آیت پڑھی تھی یا ایک آیت کے ایک کلمہ پڑا تھا اور سورہ فاتحہ یاد آ گیا کہ میں پڑھنا بھول گیا ہوں تو اس صورت میں سیدہ سعو ہوگا یا ایک آیت پڑھنے کے بعد سورہ فاتح یاد آیا کہ ایک سجدہ سب تو کرنا ہی پڑے گا اس کو ایک کلمے پڑھ بھی ہاں بالکل فجر کے اندر آپ نے لکھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت جانے کا جی, جی. تو سنت جلدی جلدی پڑھ لی جائے جی, جی. تو جی. پہلی رکعت جی. آہ, تکبیر پانے کے تک بھی جلدی جلدی نہیں نہیں سنت فجر یعنی آخری قعدہ ملنے کی اگر اس کو امید ہے کہ اگر میں واجبات ادا کر لوں گا تو قعدہ میں بھی امام کے ساتھ پہنچ جاؤں گا اس صورت میں یہ اس طرح کرے کہ سنتیں چھوڑ دے نماز کی جو سنت ہے اس کو چھوڑ دے اور صرف سنتوں میں واجبات پر انتظار کرے مدینہ اگر فجر کی نماز میں اگر پہلی پہلی دفعہ اگر جانے کا خوف ہو تو جیسے سنتیں پڑھتے ہیں فجر سے پہلے تو اس میں اگر صنا چھوڑ دیں اور درو شریف چھوڑ دیں کر سکتے ہیں سر شریف چھوڑ دیں جی جی کر سکتے ہیں اچھا اور دوسرا کہ قرآن شریف میں اس میں لکھا کہ ترتیب سے پڑھنا چاہیے شروع کے دور میں تو جیسے قرآن شیف نازل ہوا تو ترتیب نہیں تھی قرآن پاک جب بھی میں نے کہا جو موجودہ ترتیب ہے اس اعتبار سے نزول کی ترتیب نہیں جو موجودہ ترتیب ہے اور یہ ترتیب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارت و تعالیٰ کے حکم پر جیسا جب صلاحۃ وسلم بتاتے تھے ویسا ہی آپ نے اس کو رکھا ہے سورت جو نازل ہوتی جو آیت نازل ہوتی تو صحابہ کرام علیہ کو حکم فرماتے کہ فلاں آیت فلاں سورت فلاں آیت کے آگے پیچھے اس کو اس طرح رکھتے ہیں تو وہ ترتیب ویسی ہی ہے جیسے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نزول کی ترتیب نہیں موجودہ ترتیب کی ترتیب تو پھر وہ دوسری ہے کہ اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہے تو فتح شریف کی پچیسویں یا چھبیسویں جیل میں ابتدائی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے تقریباً پانچ چھ صفحات کے اندر اندر اس کا وہ ایک خلاصہ بیان کر دیا حضور مسئلہ نمبر گیارہ سورت ملانا بھول گیا رکو میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے سورت ملانا واجب رکو کرنا فرض جی جی جی فرض سے واجب کی طرف پلٹ جائے یہ جب تک قیام جو ہے نا وہ کراط کر رہا ہے اس وقت سارا کا سارا یہ قیام اور یہ قرآن فرض ہی میں شمار ہے تو وہ فرض ہی کی طرف عود کر رہا ہے فرض ہی کی طرف لوٹ رہا ہے واجب کی طرف نہیں لوٹ رہا جب تک جتنی دیر تک کیا میں اگرچہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا سورت بھی نہیں پڑھی ہے تو اگرچہ سورت میں رہنا واجب ہے لیکن جب تک یہ قرآد کا حکم باقی ہے سارا کا سارا پیریڈ فرض ہی میں شمار کیا جائے گا اس وجہ سے اس کو فرمائے گا کہ یہ لوٹے یہی <تصف> علت اعلی حضرت فتح اور رضا شریف میں تیسری چیز میں بیان کی یہی <تصف> سوال اعلی حضرت سے ہوا تھا کہ اس کو لوٹنے کا حکم کیوں دیا گیا حالانکہ واجب کی طرف لوٹ رہا ہے تو فرمائے واجب ایک اعتبار سے تو ہے لیکن حقیقت پوری قرآن فرض ہی کے قائم مقام ہے مطلب اسی طرح, اسی طرح رکو رکو میں اس بھی سجدی میں ہاں رکو میں اور سجدے میں جو تصویر جی جی وہ بھی سب جب تک رکو میں ہے تو اس تسبیحات بھی اس کے فرض رہیں گے نہیں نہیں وہ تو ایک تسبیح کی مقدار اس میں لکھا ہے نا کہ وہ تسبیح کی مقدار واجب ہے اور نفس سے رکو فرض ہے اس میں کچھ پڑھنا یہ سنت ہے اور ایک تسبیح کی مقدار رہنا یہ واجب ہے پورے قرآن کو حفظ کرنا اور آپ نے اس کے مطلب یہ فرمایا کہ جو دین کا علم سیکھتا ہے یہ جو ہے اس سے افضل हाँ. عالم دین حافظ قرآن سے افضل اگر وہ صرف حافظ قرآن ہے تو یہ صرف حفظ قرآن سے یا عالم دین سے مراد مرادن اب اس میں عالم دین یا وہ ضروریات دین جو کہ سیکھنا فرض ہے ضروریات دین سیکھنا تو فرض ہے ہی ہے ہی اس کے اوپر زائد کی بات ہو کو ضروری نہیں ہے اس کے لیے علم دین کے لیے درس نظامی ہونا ضروری نہیں ہے علم دین کسی بھی حوالے سے اس کو مل جائے کسی کی نظر سے مل جائے بزرگوں کو کوئی صحبت سے مل جائے علماء کی صحبت میں جا جا کر مل جائے کتابوں کے مطالعہ سے مل جائے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے مل جائے مدنی مدینہ ایک مسئلہ ہے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کوئی سورت پڑھ لے تو الٹا قرآن نہ پڑھا جائے آپ کسی نے فرض رکعت کی پہلی سورت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لی اب اسے مجھ سے نکل گئی اس کے کہ کیا وہ سورہ فرق پڑھ سکتا ہے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کی, صلاح کی کوشش کیا